ٹیاں رہ بندہ اپنے آپ بھی کر سکتا مگر وہی اس پرملہ اللہ تو ان کے پورک ہونے کی وجہ سے جب نقش کھائے شاہ نقصان اٹھائے نفس کی طرح مائل ہو جاتے ہیں جو خالی مائر ہی نہیں ہوتی شدت سے مائل ہو جاتے ہیں ہر کے پتہ کی طرح ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر انسان حاضر کرنے کے لیے اپنا دین دباؤ جو جو رکاوٹ بنتی ہے سب ختم کر دیتا ہے چاہے اس سے چاہے عزت ہو چاہے کوئی چیز ہو جو بھی رکاوٹ بنتی ہے اس سوار حاضر کرنے کے اندر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 عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُضْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلُّ اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلًى قَالَ إِنَّ مِنَّا أَخَافُ عَلِيْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا يُفْتَهِ عَلِيْكُمْ مِنْ زَهَلَةِ الدُّنْيَا وزينتها. بالشرف فكت حتى ومن لا انه ينزل عليه. الله. حتى الله. جو بقيت. حتى ومن لا انه ينزل عليه قال فمسها عرفه حضاء وقال ان السائل <تصفيق> له وحمده فقال إنه لا يأكل خير بالشر وإلا مما يملكر فيه ما يقل حبطا أو يلمه إلا آه. آتلة الخضر أكلت حتى انتبت خاسرتها افتقبلت عين الشمس فازترقت وبالت ثم عادت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 آپ صلی اللہ سب وسلم کے زمانے کے شرح کرتے ہوئے ملا کاری رحمہ اللہ, علیہ وسلم باری فرما فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر شر کو نہیں لاتا خیر سے شر پیدا نہیں ہوتا آگے, آگے پھر حدیث پاک کے اندر جو ثابت کیا جا رہا ہے پھر کہ سبب بندہ ہے پھر اس ہے ان الفاظ کا اگلے الفاظ کے ساتھ جو جھگڑا ہوتا ہے اس کو ملا علی کاری کیسے ختم کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں حقیقت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 مشید کو جناب فرما دیتے ہیں کیسے سابت کرتے آپ نے ایک مثال دیس طرح نا سیف نے غور کیا ہے توجہ اس مثال کے اندر اشارہ تن چار طبقے سمجھائے گئے ہیں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 and I'm going to hold heart?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 Hey, hey, hey, hey, hey, hey. I'm a friend who's next in the city. What a good, good city copy. Hey, a friend from love.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 क्या बात समझ आ गई चौथा तबका वो है आगा। आगा। जो मियाँ शेर पानी की तरह आगा। आगा।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 سمجھ آئیے تقریر کی بہت مفتی فضل چار سبحان اللہ سمجھ آ گئے چار طب کے چار جانور چار جانوروں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 کے نشے نے مثال دی ہے کہتا ہے یہ سجاتے جو ہے درباروں پر جو ارشاد اور رہبری کی مسلت پر بیٹھے ہوئے ہیں مہاج ہراست میں آئی ہے حضرت کا کمال اس میں نہیں ہے محال وراثت میں حضرت کو بھی نہیں آئے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 اب یہ سہم لادا کتہ ہے کیونکہ یہ کبے کی طرح مردار کا طلبگار ہے یہ دربار والا تھا جو اللہ والا تھا اور اللہ حضل یبود ایسا زندہ ہے جو موت سے پاک فقیر شاہین تھا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 پہچان مریدوں اور حکومتوں کو فرسانے کے لیے رکھے लोग اپنے آپ اپنے آپ کو دیکھ کرنے کے और جا کے لوگ में بدھ لوگ हम ہمارے ہاتھ چوبتے جائے اور ہمیں پیسہ پوچھے میں بیچتے جائیں ہم خود کا رج رکھتے ہیں اللہ کا فکیل تھا اور تیس پر جو چلتا تھا تو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 تَحْرَتْ وَحَمِطَتْ لِمْتَعْبَتْهُ تَحْرَتْ وَحَرَتْ لِلْتَحْرِكِ لَا أَشْغَادَكْنَا عَنْ طَيِّبَا فَأَفَا تَبْثِرْ أَكْلِ حَدَّى تَنْ تَبْثِرْ وَتَوْتِرْ وَذَلِكَ أَنَّ رَبِيعَ يُنْكِتُ أَحْرَى عَلَى سبحان الله سبحان الله كاذا؟ سبحان الله لما تِه مرسل ضهار أُ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 أرجو <تصفيق> حثي دار بعض عمر في جمال الدنيا وما يعني حتى والله اكثر في المختصر بي اول كان تواجهوا ما يخلص هذا ضوا وهذا المترتي الذي يا ابوها بلا حق وذلك نروي عيون بالاحراء لوش بتقتت من الرمال يا طاجن فقدت وعلما قد تجاوز حد الاعتدال حد الاعتدال فتنفض احاءها فسهل ان فيشكي فجت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 جو نرسیں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر کہنے جو ڈاکٹر میرا دوست ہے ڈاکٹر صاحب شیخ زیادہ اسپتال میں ڈاکٹر تو انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں جو کوڑی ہوتی ہے نا کوڑی <laughs> ہوتی جو نرس کوڑی ہوتی ہے اس کا صرف نکالنے کا ان کے پاس اس کو نہ رکھنے کا یہی بہانہ ہے کس کا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 جو جانور کھاتا ہے اور پھر شیر نہیں ہوتا بیٹھتا نہیں ہے ایک طرف یعنی یہ دور شہید ہے یوم القیامہ اس جانور کی طرح پھر یہ الگ ہو جائے گا اور یہ مال کیا اس کے روز؟ <سؤال> خلاف گواہی دے گا اللہ اللہ یا نے کمایا بھی نئے طریقے سے تھا اور لگایا بھی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 ان اتہار کی دولت اور سفای کے بغیر نہیں قائم ہو سکتا ایک فیکٹری اور چار پہ روپئے چاہتی ہے اسی وجہ سے حرام ہم زیادہ جو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کسا تھا اور برطانیہ ادھر آئے ہندوستان یہ لینڈ لین گاڑی بچھائی بندرگاہ کراچی تک کدو سمجھتے ہیں ہمارے لیے بے غیرت پاگل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 کچھ چیزوں کو یہاں لانا تھا बार جو وہاں پہنچانا تھی وہ تھا سرمایا سونا چاندی پیسہ دولت کیا بات ہوتی جماہرات جیل کے اندر برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا سب سے دنیا کا قیمتی ہیرہ جائے وہ وہ ہے نور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 جاخا سوکھا ویلا میاں صاحب فرما ویل کام نہ آئے تو یار میں لے سکتے اور سمجھ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 ان کو دیتا ہے کوئی بائی کل اور سی سامان کو اگر دنیا ایک اتوار سے مادی لحاظ سے سراسر مفید ثابت کر دے تو خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں میں خود ان کا حامی کے لیے تیار کرتا ہوں سنو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 استعمال کرنا استعمال کے وقت تو مدد دیتی ہے یہ لینے اور بنانے اور لینے کے وقت کیسا مرغہ نکالتی ہے مسینہ پورا بھی پڑا ہوا ہے سبحان اللہ سوچے سوچے کیسے انگریز نے کچھ کیا لگا رکھا ہے نہ بہر کا پتا ہے نہ ماں کا نہ اپنا نہ خدا ركھو نہ نہ پھر ركسان كا ٹیكے میں لانتی سو رہا ہے اور ٹیكے میں اٹھ رہا ہے مر رہا ہے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 سکون کی زندگی بسر کرنے کا اگر کر